بسم اللہ الرحمٰن الحمد اللہ وحمۃ پچیسواں سبق المدرس و استاد اینا انور و یا عمر اے عمر انور کہاں ہے عمر لا میں نہیں جانتا رعت میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہے یعنی میں نے دیکھا اسے تھوڑی دیر پہلے کچھ عرصہ پہلے میں نے اسے دیکھا دیکھا تھا بھی کہہ سکتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے کانا واقف خارج الفصلی وہ کلاس کے باہر کھڑا ہوا تھا حال یا اے ساد اب عمار کا کیا حال ہے مریض منذ ان وہ ایک ہفتے سے مریض تھا مریدن وہ بھی مرید ہی چلا آ رہا ہے جناب اے الشیخ المدرس و استاد سمے تو انا جامع میں نے سنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ یونیورسٹی کو چھوڑ جائے اور اپنے ملک واپس چلا جائے تو یوں بھی ترجمہ کریں گے میں نے سنا ہے کہ وہ یونیورسٹی کو چھوڑنا چاہتا ہے اور اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہے اسدا کیا یہ صحیح ہے لا ہادہ غیر صحیح نہیں یہ صحیح نہیں ہے مادہ یا امر ابو کا یا ابراہین ابراہیم آپ کے ابو کیا کرتے ہیں سمیت و الََََََََََََََََََََ وزیر نے سنا ہے کہ وہ وزیر ہیں کانا وزیرن قبل اسناطئینی وہ دو سال پہلے وزیر تھے حول عنا سفیر اس وقت سفیر ہیں اور مادا یا امل و ابو کا یا امر او اے امر آپ کے ابو کیا کرتے ہیں قال علی احدم الائی کا انََََََََََََََََََََََََََََََدرس مجھے آپ کے کسی کلاس فیلو نے کہا ہے یعنی بتایا ہے کہ وہ استاد ہیں کان من قبل وہ اس سے قبل پہلے تو استاد تھے وہ پہلے استاد تھے واہولانہ مفتسم فلم مدارس طانویتی اور وہ اس وقت اور وہ اس وقت انسپیکٹر ہیں فلم مدارس طانویتی سیکنڈری اسکولس میں اور مادا یمل ابو کا یا یعقوب و اے یعقوب آپ آب کے کی ابو کیا کرتے ہیں کان شرطین تھے یعنی وہ سپاہی تھے پولیس میں تھے اب ریٹائر ہو چکے ہیں یا ابا اب بکر ابو بکر کل تعلی قبل فلاح ثنا تم نے مجھے تین سال پہلے کہا ان کہا تھا انا ابا کا امید کلیت الحد کے آپ آب کے ابو فیکلٹی آف انجینئرنگ کے ڈین ہیں امتقلانہ کیا وہ اس وقت ریٹائر ہو چکے ہیں لا لا یزالو ذالو امیدن نہیں وہ ابھی تک ڈین چلے آ رہے ہیں یا اختر و اختر سمیت النا اخاقہ طبیب الشہیرن میں نے سنا ہے کہ آپ کا بھائی بہت مشہور ڈاکٹر ہے آپ کا بھائی ایک مشہور ڈاکٹر ہے و یا اتی المر و جمی انحا اور اس کے پاس بیمار آتے ہیں پاکستان کے تمام کونوں سے اسحیحن ہادا کیا یہ صحیح ہے نعم ہادا صحیحن یا فضیلت الشیخ جی ہاں فضیلت الشیخ یہ صحیح ہے المدرس استاد یا عثمان اے عثمان اذهب بالمکتبہ تی لائبریری جاؤ وحات الجزء الثالث من لسان العرب اور لسان العرب کا تیسرا حصہ لےاؤ آو اور تیسرا حصہ لسان العرب کا تیسرا حصہ لاؤ هاشمون هاشم یا فضیلت الشیخ جناب فضیلت الشیخ اذن لنا لسان العرب معجم میرا خیال ہے کہ لسان العرب ایک ڈکشنری ہے نعم ہاں ہوا معجمون کبیرن فی 20 ان وہ ایک بڑی ڈکشنری ہے 20 اجزاء میں 20 वॉल्यूम میں لمن ہوا یا فضیلت الشیخ وہ کس کی ہے ہوا ابن منظور وہ ابن منظور کی ہے یار جو عثمان عثمان واپس آتا ہے عثمان و عثمان المكتبه مغلقه الان یا شیخ شیخ اس وقت لائبریری بند ہے یقورا انا حقانت مفتو حتن الاََۃ وہ کہتے ہیں ان کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ دس بجے تک کھلی ہوئی تھی المدرس استاد یا عباس و اے عباس اپنے اس بھائی سے کہو جو سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہے جو دوسرے سال میں پڑھتا ہے یاتینی غدن وہ میرے پاس کل آئے سقن الحو انشاء اللہ میں اسے کہہ دوں گا انشاء تماری نمشق تمری نمبر ایک یونیورسٹی چھوڑ دے لا لا یو ریدو امارن من اللذی ابوہ سفیرن وہ کون ہے جس کے ابو سفیر ہیں ابراہیم ابوہ سفیرن من الذي ابوه شرطي متقاعد هو کون ہے جس کے ابو ریٹائر سپاہی ہیں یاقوب هو الذي ابوه شرطي متقاعد من ذهب الى المكتبه لائبریری کون گیا عثمان هو الذي ذهب الى المكتبه یا عثمان ذهب الى المكتبه من الف لسان العربي لسان العرب کو کس نے تالیف کیا ہے ابن منظور الف لسان العرب فی کم جس ان ہوا وہ کتنے حصوں میں ہے ہوا فی اشرین جس ان اکانت المکتبہ تو مفتوحتن کیا لائبری کھلی ہوئی تھی لا کانت المکتبہ تو مغلقتن نمبر دو اکرہ المثالین دونوں مثالوں کو پڑھئے ثم ادخل کانا علالجملالعاتیتی پھر آنے والے جملوں پر کانا کو داخل کیجئے حامد مریض الان کانا حامد مریض انسی البارت مغل الرجل کان الجو الرجول المدیر جالس فی غرفت ہی کان المدیر جالس فی غرفت ہی ہادیہ سات رخیصت یہ, یہ گھری سستی ہے کانت ہادیہ سات رخیصت عمر تاجر غنی عمر ایک مالدار تاجر ہے کان عمر تاجر غنی عمونا مدیر مدرست کان عمونا مدیر مدرست حامدن طالبن المبتدع والخبر کانا حامدن طالبن اس کو کانا کا مبتدع کہنے کی بجائے کانا کا اسم کہہ دیا جاتا ہے اسم کانا مرفوعن کانا کے اسم مرفوع ہے وخبر کانا منصوبن اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے اکرہ المثالینی دونوں مثالوں کو پڑھئے فما ادخل لا يزالو فما ادخل لا يزالو پھر لا يزالو کو داخل کیجئے علالجمل العاتیتی انے والے جملوں پر علم بان لا یزال من اخوات یہ بات جانتے ہوئے کہ لا یزال کانہ کی اخوات میں سے ہے۔ یعنی لا یزال بھی وہی اول کرتا ہے جو کانہ کرتا ہے۔ ابراہیم نائم لا یزال ابراہیم نائما ابراہیم مسلسل سویا ہی چلا رہا ہے یعنی ابراہیم ابھی تک سو رہا ہے۔ امینۃ نائمت لا تزال امینۃ نائمتہ ہشام عزب ہشام ہے کہنا ہو ہشام ابھی تک کنوارا ہی چلا رہا ہے۔ کہیں گے لا يزال حشام عزباً، المدرس جالس اند المدیری، لا يزال المدرس جالس اند المدیری، احمد مریض لا يزال احمد مریضاً، الجو حار لا يزال الجو حاراً، ابھی تک ہوا گرم ہی ہے، المکتبت مغلقت لا تزال المکتبت مغلقتاً، سیارہ تو یعنی چلی آ رہی ہے وہ غیر حضر ہی چلا رہا ہے آیا کیوں نہیں تمل ما علی مندرجہ دیر پہ غور کیجئے المرفوع المنصوب المجرور ذاکر کا قلت تو جا لگا کے یعنی ابو آئے گا ابا یا ابی ابو هذه تاج ربی ربینا ابانا رحبا ابو کی یا فاطمہ متا خاراجہ ابو کا یا علی اس علی ابا کی یابا یا کا یا عثمان یا بلالو کتب تو رسالت انا ابا طبیب مشہور نمبر چھ املا الاکلیطا خالی جگہوں کو پر کیجیے بےآخ اخا کے عقو اقاقی تینوں میں سے کوئی اسم آئے گا ائین عقو کی یا سلما خاراجہ اقوا معیقہ اخلت الفرقہ اب حسو انکلمت الجیرت الفاظ سفیر امبیسڈر جمع اس کی سفارا مفتش ان انسپیکٹر جمع اس کی مفت ش جمع اس کی شرطن پولیس امید دین یا سربراہ جمع اس کی امادا او مریض جمع اس کی مرغا متقد ان ریٹائر کے معنی میں تاراک یترو چھوڑنا اللہ تعلیف کرنا تصنیف کرنا